مصیبتی فی الدیا فسکم الفی کتاب قبل اندلی کا سیر جو مصیبت بھی زمین پر نازل ہوتی ہے یا تمہاری جان پر تو وہ لوح محفوظ میں قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں لکھی ہوئی ہے بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے آئندہ آنے والی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان سے متعلق تمام امور کو مقدر کر دیا تھا چنانچہ اگر زمین کو یا انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ لوح محفوظ میں پہلے سے نوشتہ ہے اور جو بات اس کے علم میں پہلے سے مقدر ہو چکی ہے اس کا واقع ہونا امر محتوم ہے اور اگرچہ عقل انسانی ان باتوں کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے لیکن اللہ کے لیے یہ باتیں بہت ہی آسان ہیں اس لیے کہ اس کا علم اور اس کی قدرت کاملہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بات اس لیے بتائی ہے تاکہ یہ قاعد کلیہ ان کے ذہنوں میں ثبت ہو جائے اور خیر و شر میں جو بھی انہیں پہنچے اس کے بارے میں انہیں یقین رہے کہ یہ تو اللہ کی تقدیر تھی جسے بہرحال پذیر ہونا ہی تھا تاکہ جو چیز انہیں نہیں ملی ہے اس کا غم نہ کریں اور جو نعمت انہیں ملی ہے اس پر اترانے نہ لگیں بلکہ اپنے اسی مولا کا شکر ادا کریں جس نے انہیں اس نعمت سے نوازا ہے اسی لیے آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ متکبر اور خود ستائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نعمتوں کو اپنی عقل و صلاحیت اور جاہ و حشمت کی طرف منسوب کرتا ہے اور غایت سرکشی میں آ کر کہتا ہے کہ ان علم بل ہی فتنا یہ تو مجھے محض میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے حالانکہ وہ نعمت اسے بطور آزمائش دی گئی ہیں